إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضلل ومن يبلل فلا هاديل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 وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم رب شراہلی صدری ویسر لی امری وحل من لسانی قولی آمین اللہ تعالی نے مسلمانوں سے ال ایمان سے یہ مطالبہ کیا ہے یہ تقاضا کیا ہے کہ وہ ہر محاذ پر اللہ تعالی کے ساتھ جنگ بند یہ یا کریمہ جس کا ترجمہ عام طور پہ کیا جاتا ہے کہ اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے لفظ اسلام چھوڑ کر اللہ تعالی نے سلم جو مادہ اسلام جس سے اسلام بنا ہے اس کو چھوڑ کر اسلام کو چھوڑ کر جو کہ مستعمل ہے ایسی بات نہیں کہ دوسری زبان کا لفظ اور ہم ترجمہ کر رہے ہیں اس کو اسلام میں داخل ہو جائے اللہ بھی یہ بات کہہ سکتا تھا یا ایو دین اسلام الاسلام کافت اخر اسلام اللہ نے استعمال کیا اندین اسی طرح وہ میں یہ بتا کہ غیر السلامی دین فلاں حکبل امین جو اسلام کے علاوہ کوئی دین ڈھونڈتا ہے وہ اللہ قبول نہیں کرے گا تو اسلام چھوڑ کے فلم کو اختیار کرنا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی بات کہنا چاہتا ہے جو اس سے زیادہ ڈیپ ہے یہ تقاضا تھوڑا سا وسیع ہے پہلی بات یہ کہ جو پہلے مسلمان ہیں ہو چکے ہیں انہی سے کہا جا رہا ہے یہ نہیں کہا جا یا نا سود خلوف کافل اے لوگوں داخل ہو جاؤ نہیں یا ایو اللہ جی اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو ادخلوا في سلم کافی یہ ایسا ہے جیسے فرمایا آمنوا آمنوا. اے ایمان والو ایمان لاؤ یازین و رسول ہی کتاب اللہ اللہ رسول کتاب اللہ خب اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر اس کتاب پر جو رسول پر نازل کی گئی اور جو پہلے نازل کی گئی تو ایمان تو لا چکے ہیں جب اللہ کہہ ہے ہیں یازین آ منو اے ایمان والو تو ایمان مومن تو ہے پھر دوبارہ تک کرتا کہ ایمان لاؤ تو پھر نہیں ہے یادین احمانو ایمان والے ہیں اد خلوفی سلم اسلام میں داخل ہو جاؤ تو پہلے مومن ہے تو اسلام میں ابھی داخل نہیں ہوئے اد خلوفی سلم سلم سلامتی پیس امن اے مومنو ہر پورے کے پورے داخل ہو جاتا دا تمہاری زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے ساتھ جنگ بند ہونی چاہیے پیس اکارڈ کے اندر سارے فرنٹرز کو لاؤ ایک پر جو ہے وہ گولے چلا رہے ہیں اور دوسرے پر تم کہتے ہو کہ امن اور شانتی اور ہمارے تو مین پیسا کارڈ ایسے نہیں کبھی بھی ہوتا اسی طریقے سے یہ بھی نہیں ہوتا کہ ایک فوج جو ہے وہ تو لڑ رہی ہے اور دوسری کہے کہ جی امن ہے ایئر فورس نہیں لڑ رہی جی ایئر فورس کہتے کہ جی ہماری جنگ بندی اور ملٹری جو ہے وہ گستی چلی جا رہی کہ بھی ایسا ہوا نہیں ہوگا جنگ بند ہوگی تو فضائیہ بھی بند کرے گی ملٹری بھی بند کرے گی بیریا بھی بند کرے گی تیرا اگر اللہ کے ساتھ کوئی امن کا معاہدہ ہے تو تیرا بھی ہے تیری بیوی کا بھی ہے تیرے بچوں کا بھی ہے یہ نہیں کہ تیری جنگ بند اور بیوی لگی ہوئی ہے تیری بند اور بچے لگے ہوئے ہیں. ہر محاذ پر جنگ بند ہونی چاہیے خود خلو میں کاف امن میں پورے کے پورے داخل ہو زندگی کے ہر شعبے کو اس اکارڈ کے تحت لے کے آؤ افتوں میں انادل کتاب تک خرونا بے یہ جنگ شروع کیسے ہوتی ہے امن یہ ہے کہ آپ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو لاگو کر دیں امنی امن شانتی شانتی کوئی ریزسٹنس نہیں ہے کوئی کچھ نہیں یہ امن ہے اب جنگ کہاں ہے بے چینی کہاں ہے بدمنی کہاں ہے وہاں جہاں بات نہیں مانی جا رہی احکامات لاگو نہیں کیے جا یاد رکھیے جو میں فرنٹیر کا لفظ استعمال کیا قرآن بار بار استعمال کرتا ہوں تل حدود اللہ فلاں یہ اللہ کی حدیں ہیں یہ سرحدیں ہیں اسلام کی ان پہ چڑھائی مت کرو باہر نکل جاؤ تل کا حدود اللہ فلا تقرر پاس بھی نہ جاؤ یہ حدیں ہیں جسے ہم کہتے ہیں سرحد یہ اصل میں لفظ ہے حد سر ہم نے اس میں اپنی طرف سے فالتو لگایا ہوا ہے تو زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے احکامات کو نافذ کرتے چلے جاؤ جہاں تم نے ریزرویشن رکھی کہنے جی ہاں نہیں مانے گا جنگ شروع ہو ہوگی وہاں جہاں بھی آپ نے اپنا اختیار باقی رکھا امن کہوں گا مومن کس کو کہتے امن دینے والا پیس گیور المومن اللہ کا نام ہے جب تک تمہارے ہاتھ میں ذرا سا بھی اختیار باقی ہے نہ امن ہو سکتا ہے نہ تم مومن ہو سکتے قاتلوہم تم لا تکون تم وہ اکون دین کلّہ حضرت ابو بکر سے اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اگر مجھے اونٹ کی رسی کی خاطر بھی ان سے جنگ کرنی پڑی تو میں کروں گا جو حضور کے زمانے میں دیتے تھے اور اب یہ کہیں گے کہ میں ہم نہیں دیں گے اونٹ کی رسی کی کوئی اہمیت نہیں لیکن بات اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی ہے احرام باندھا ہوا ہوتا ہے ناخرن کیوں نہیں کاٹتے ناخن کی کیا اہمیت ہے کیوں مانتے ہو بعض طرف تو تم اس حد تک چلے جاتے ہو اور بعض طرف تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں کو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ماکان علیہ ممن والن ایزا قادہ اللہ رسول امرن ان یقون اللہ خیارا خیارہ اختیار آپشن رائٹ آف سے مین امرہ نہ وہ مرد مومن ہو سکتا ہے نہ وہ عورت مومنہ ہو سکتی ہے جب تک کہ اللہ رسول کے فیصلے کے بعد بھی وہ اپنے پاس کوئی اختیار باقی رکھے کوئی اختیار نہیں اللہ نے فیصلہ کر دیا سال ماننا پڑے گا اگر مسلمان ہو اگر مومن مسلم ہو پیسا کارڈ ہے اللہ کے ساتھ خود خلو فصل میں زندگی کے ہر شعبے کو اس امن معاہدے کے تحت لیا رجسٹینس ختم کر دو وہ جو پاکٹس تمہیں بنائی ہوئی ہیں وہ رجسٹینس ختم کر دو وہ مزاحمت ختم کرو ٹوٹلی ہینڈ اوور کر دو اللہ کو سب کچھ ان اللہ اشترام من انفوسا ہوں وہ اموالہم والا سودا جو ہے وہ تمہاری جان اور تمہارے مال اور جب جان اور مال کا ذکر کیا تو اس کے تابع جتنی چیزیں ہیں اس میں آ گئی ہیں اب آدمی کسی سے سودا تو کرے کہ جناب یہ ایک بیڈ ہے اور یہ ایک فریج ہے اور یہ ایک ٹی وی ہے اور یہ ایک اے سی ہے اور اتنے پیسے آپ سے لیں گے اور جب معاملہ ہو جائے تو اس کے بعد کہہ دیے اے سی تو میں نے کوئی نہیں دینا ایسے ہو سکتا ہے سودا جتنی چیزوں کا ہوا ہے گائے کی رسی سمیت ہوا ہے تو گائے کی رسی بھی ساتھ دینی پڑے گی سودا اللہ کے ساتھ جو تمہارا ہوا وہ کیا ہوا اور کچھ چیزیں تم اللہ کو کہ میں یہ نہیں دوں گا سودا اپنی جگہ پہ ہے لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ میں نہیں دوں گا مجھے بہت پیاری ہیں انہیں دے کے مجھے ابا یاد آ جاتا ہے انہیں دے کے مجھے فلاں یاد آ جاتا ہے بڑی میری اٹیچمنٹ ہے ان چیزوں کے ساتھ تو جب اس نے تمہیں خرید لیا تو تیرا جو کچھ ہے سب اس کا ہے سودا تو یہ ہوا بے اور جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی سودا کرے اور چیز اگلے کے ہینڈ اوور کر नहीं پھر سعودہ نہیں ٹوٹتا سودا ہوا ہے اور پھر ڈلیور بھی ہو گیا ہے مومن جب کلمہ پڑتا ہے تو وہ اپنا آپ سب مت کرتا ہے تو مسلم ہوتا ہے اسلام کا مطلب یہی ہے آپ جب جاتے ہیں ڈاکانے میں جاتے ہیں تو لکھا نہیں ہوتا استعلام تو سبمٹ یور کیسز دیکھا اسی طرح استسلام لینا دینا لینا یہ مسلم وہ ہے جس نے استعلم کر دیا ہے اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب جب جو چیز بھی اللہ نے مانگی اس نے فوراً پکڑ کے اللہ کے حوالے کر کا از کال الحب اسلم کال اسلم تو لے رب المین ہم نے جس چیز کا تقاضا کیا ابراہیم نے سبمٹ کر دی رشتے ناطے وطن ڈیر ساری محبتیں اور آخری چیز جو تھی وہ اسماعیل سے پکڑ کے چھری کے نیچے لٹا لیا جب جب ہم نے جو مانگا اس نے کہا میں یہ رب العالمین کو دیتا اس وقت جو صورتحال ہے گراؤنڈ پہ وہ یہ ہے کہ اسلام اور مسلمان کے درمیان ایک بہت بڑی خلیج حائل ہے اسلام اور مسلمان کے درمیان بہت بڑی خلیج حائل ہے قرآن حکیم جس مسلمان کا نقشہ پیش کرتا ہے وہ مسلمان مارکیٹ میں کوئی نہیں ہے اور جو مارکیٹ میں ملتا ہے قرآن اس کو مسلمان کے طور پر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے منافق کے طور پر تسلیم کر لے گا تو نشانیاں بتائی ہیں منافق کی وہ ان پہ فٹ بیٹھتا ہے جو مسلمان کی بتائی ہیں قرآن ان پہ نہیں فٹ بیٹھتی ہم قرآن سنتے ہیں رمضان میں اسلام اور مسلمان کی جو تصویر قرآن بتاتا ہے ہم ویسے ہیں ہم کہتے ہیں یہ جو یہ بیان ہو رہی ہے یہ شان بیان ہو رہی ہے یہ وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے بات ان کی ہو رہی ہے آپ سے کہا جا رہا ہے کہ ایسے بنو مجھے ایسے بندے چاہیے آ کما آ الناس اس طرح ایمان لاؤ جس طرح وہ لوگ ایمان لائے ہیں وہ سیمپل ہے نمونہ ہے ہم نمونہ کسی اور چیز کا دیں جو چیز آپ کو دینے والا ہے وہ کسی اور نمونے کی دے دے تو جھگڑا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا آپ کارپیٹ کا کوئی اور نمونہ پسند کریں وہ کوئی اور نمونہ بچھار کے چلے جائیں آپ پیسے دے دیں گے ان کو درزی کو آپ ناپ دے کے ہیں, نمونہ دے کے ہیں اور طریقے کا اور وہ کپڑے دوسرے طریقے کے سی دے دوسرے ناپ کے سی دے تو آپ پیسے دے کے وہ کپڑے لے آئیں گے شروع کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، سراط الزین ان انعمت علیہ کچھ لوگ ہیں جن کا رستہ تمہیں چلنا ہے کیوں نہیں چلتے کچھ لوگ ہیں جن جیسا ایمان تمہیں لانا ہے آ مینو کما آمنس ویسا اپنی مرضی کا ایمان تو منافق بھی لائے ہوئے تھے عبداللہ ابن نے کلمہ نہیں پڑھتا پڑھتا پہلی سال میں نماز پڑھتا تھا اور امام کون ہے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کون سی ہے مسجد نبوی ہے شہر کون سا ہے مدینہ ہے طیبہ ہے نہیں قبول ہو رہی اس کی وہاں قبول نہیں ہو رہی ہے کیوں اس کا ایمان اپنی مرضی کا ایمان تھا اللہ رسول کی مرضی کا ایمان نہیں تھا وہ جو نمونہ اللہ نے دیا تھا اس کے مطابق نہیں تھا نہیں قبول کیا اس سے بھی تقاضا وہی تھا آ کما آ الناس اس طرح ایمان لاؤ جس طرح وہ بکر لائے عمر لائے عثمان لائے علی لائے اس طرح کا ایمان یہ سیمپل ہے وہ بھی کہتے تھے آنو مینو کا ماں کیا ہم ایسے ایمان لے آئے جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے جنہوں نے کشتیاں جلا دی ہیں اپنی سب کچھ جھونک دیا جنہیں دنیا داری کوئی نہیں آتی یہ مسیتڑ انہیں پتہ نہیں زمانے میں کیسے چلتے ہیں انو مینو کما منسوبہ پر میاں آسہ خبردار بے بےکوف یہ ہیں جو اپنے آپ کو بڑا کلمان سمجھ رہے ہیں سب کچھ لگا دینے والے کھپا دینے والے کشتیاں جلا دینے والے بےوکوف نہیں ہیں آج ہمارا حال کیا ہے کہیں نہ کہیں کشتی بچا کے رکھی ہوئی ہے رائے فرار کے لیے کہ اتنا اسلام ہم نے لینا ہے جتنا ہم کو ہرٹ نہ کرے اتنی ڈوز لینی ہے جو ہمارے بزنس پہ جو ہے وہ اثر نہ کرے اتنی ڈوز لینی ہے کہ میاں بیوی بی اور بچوں کے تعلقات خراب نہ ہوں رب بھی راضی رہے بیوی بھی راضی رہے اتنی سی ڈوز لینی ہے بس نماز پاڑا میں اس سے بیوی بی کو کوئی تکلیف نہیں ہے بیوی بی کو پردے کا نہیں کہنا ورنہ سخت ریكشن ہوگا گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا اسے لا کے گھومنا ہے مارکیٹ میں آسٹریلیا کی گائے کی پر. در در دھکے کھانے اولاد ہے کہاں جاتی ہے کیا کرتی ہے کوئی فکر نہیں خود پانچ وقت کا نمازی قرآن بھی پڑھنا ہے تقاضا یہ نہیں ہے ایک آدمی کسی کمپنی کا مینیجر ہو بڑا نیک تعجدگزار لیکن ایڈمنسٹریشن کا حال یہ ہے کہ جس وقت مرضی ہے کوئی کام پہ آ جائے یہ سب پوچھتے نہیں ہیں تسبیحات پڑھتے رہتے ہیں. کہ جو ان سے میں باتیں کروں گا ڈانٹو ڈپٹوں گا تو اتنی دیر میں میں اتنی دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہلوں گا اتنی نیکیاں ہو جائیں گی جس کا دل کرتا ہے نو بجے آتا ہے جس کا دل کرتا ہے گیارہ بجے ہے جس کا دل کرتا ہے آٹھ بجے آتا ہے اپنی مرضی سے آ اپنی مرضی سے جا رہے آپ کا کیا خیال ہے آپ کی دیانت کیا کہتی ہے کہ وہ بندہ ٹھیک کر رہا ہے اور وہ ادارہ چل جائے گا. تمہیں ایک گھر کا مینیجر بنایا گیا اور تم سے پوچھا جائے کل لوگ تم سب چرواہے ہو رعایا کس کو کہتے ہم کہتے ہم ہیں ہم آپ کی رعایا ہیں رعایا کا کیا مطلب ہو ہم آپ کے تابع ہیں آپ کی رعیت میں شامل ہیں آپ رائی ہیں ہم رعایا ہیں ہمارے سپیکر نے کہا تھا قومی اسمبلی کے سپیکر نے ملکہ سے کہ ہم آپ کی رعایا ہیں ابھی تک اس قبیض کے ذہن میں وہ رعایت پھنسی ہوئی ہے چودہ اگست مناتے ہم لوگ آزاد ہوئے ہیں زمین آزاد کیا ذہنوں کو آزاد کون کرے گا وہ تو بھی غلام ہیں گوری چمڑی دیکھ کے تو پاؤں کا اپنا شروع ہو جاتا ہی جو وہ دے دیتے ہیں اس کو مینو قبول کر لیتے ہیں کہ یہ سو فیصد صحیح ہے اس لیے کہ گوروں نے دیا قرآن جو مرضیا کہتا رہے مدینے والا جو مرضیا کہتا رہے نہیں لینا یہ فنڈامینٹلسٹوں کی بات کلو کم راہ تم سب چرواہے ہو وہ راعن مسئولن عن نان اور یاد رکھو ہر چرواہے سے اس کی رعیت کے بارے میں اس کے ذمہ جو بھیڑ بکریاں لگائی جاتی ہیں پوچھا جاتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ چرواہے کو دے دیں گائے اور بیڑ اور بکری کبھی پوچھے نہ کہ یہ پیٹ بھر کے انہوں نے کھایا نہیں کھایا اور یہ بارہ دی تھی تو یہ دس کیوں رہ گئی ہیں پیچھے پوچھا جائے گا ہو سکتا ہے ایک بندہ اپنی جو اس کی فزیکل فٹنیس ہے عبادت کی اس میں وہ پاس ہو جائے ہنڈریڈ پرسینٹ نمبر لے کے اس کی نمازوں میں بھی کوئی فرق نہ نکلے اس کے روزوں میں بھی کوئی فرق نہ نکلے اس کے حج میں صفائی کے نمبر بھی اسے مل جائیں زکات بھی ٹھیک ٹھاک نکل آئے اس کی لیکن جو کمپلسری پیپر ہے لازمی جیسے انگریزی اور سائنس لازمی کو انفسکم و اہلی ایک ہی بریکٹ میں دونوں شامل ہیں وہاں پتا چلے گا جی زیرو نمبر لیں اس آپ کو پتا کہ جو سواریوں والا جہاز ہوتا ہے نا اس کے اندر پیراشوٹ کوئی نہیں ہوتا فوجی جہاز جو ہوتا ہے فائٹر ٹریننگ والا اس کے اندر پیرا ہوتا ہے کہ اگر کوئی جان کو خطرہ ہو یا کوئی فالٹ آ جائے ایسا کہ جہاز کریش ہونے کا خطرہ ہے تو بندہ بچ جائے وہ فوراً جو ہے وہ اپنے آپ کے جیکٹ کر لے وہاں سے لیکن سواریوں والے جہاز میں پیراشوٹ کوئی نہیں ہوتا جینا ہے تو ان کے ساتھ جینا اور مرنا ہے تو ان کے ساتھ مرنا اس لیے کہ آخری سانس اور آخری امید تک وہ پائلٹ لڑتا رہے گا اس, اس کی زندگی اٹکی ہوئی اس کے اگر وہاں بھی پیرا شوٹ ہوتا تو دیکھتا کہ فیول جو ہے وہ لیک ہو رہا ہے تو وہ لگا دیتا اور نیچے سے کہتا جناب کہ والی واقعی ٹاک جی پہ کے سرکار کلمہ پڑنا شروع کر دو جیسے آپ نے سنا کہ آدمی تین گرینیڈ اس سے پکڑے گا غالباً فیصلہ بعد میں تو بعد میں ویگن والوں نے بتایا کہ جب آ کے بیٹھا تھا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کہتا تھا سارے کلمہ پڑھو اب اسے پتا تو میں نے دھماکہ کرنا ہے میں مرنا ہے تو چلو کم از کم جنت میں تو جائے نا یہ لوگ تو کہتے جی بار بار تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد یہ صاحب کہہ رہے تھے پولیس پیچھے سے آ اطلاع ہو گئے انہوں نے پکڑ لیا اس کو تھیلے سے بم برامد ہوئے تو سواری نے کہا یہ تو صاحب بڑے نیک آدمی تھے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کہہ رہے تھے کلما سارے کلما پڑو تو پھر وہ نیچے سے ان کہ کلما پڑو اب یہ جو گھر آپ کے سپرد کیا گیا ہے اس میں آپ کو پیراشوٹ کوئی نہیں دیا گیا بچانا ہے تو آخری سات سو تک گھر والوں کو بچا لوگوں سے امید توڑی جا سکتی ہے اولاد سے نہیں توڑی جا سکتی بیوی سے نہیں توڑی جا سکتی بار بار ٹرائی کرتے رہتے کبھی نہ کبھی لائن خالی مل جائے گی اور اس کے لیے بڑی حکمت کی ضرورت ہے اس پہ بھی اس موضوع پہ پھر ان بات کریں گے لیکن بہرحال ان خلوف میں کافی پورے کے پورے امن میں داخل ہو جا ورنہ نہ تمہیں سکون ملے گا نہ اسلام میں شانتی ہوگی نہ معاشرہ شانت ہوگا اب دیکھنا بندہ جو ہے وہ صحیح سلامت ٹھیک ٹھاک نظر آ رہا ہو نماز میں کھڑا ہے مگر اسے پیشاب بہت سخت لگ رہا ہے شانتی ہوگی اس کے اندر اسی لیے حکم دیا نا کہ اگر کھانا آ جائے یا پیشاب آیا ہوا ہے تو جماعت چھوڑ دو پیشاب کرو اور تسلی سے وضو کر کے جا کے نماز پڑھو جتنی ملتی ہے جماعت نہیں ملتی تو اپنی پڑھو کھانا سامنے رکھا ہوا ہے بھوک تمہیں لگی ہوئی ہے جماعت چھوڑ دو کھانا کھا کیوں ساری نماز میں تم روٹیوں کے پیچھے دوڑتے رہو ابھی جا کے میں ان کا تیا پانچا کروں گا کتنی کھاؤں گا میں ڈھائی کھا لوں نہیں آج تو تین کھاؤں گا ساری نماز تیری رکھتے گننے میں نہیں روٹیاں گننے میں لگ جائیں گی تو بہتر نہیں کہ تم روٹی کھا رہے ہو تمہارا دھیان نماز میں اٹکا ہوا ہو گجائش کہہ کے کہ تم نماز پڑھ رہے ہو دھیان تمہارا روٹیوں میں اٹکا ہوا ہوا اس لیے شانتی خودخلو فسل میں کام ایک محاذ پر اگر رب سے جنگ تم نے چھیڑی ہوئی فازنو بحرب من اللہ و رسول تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ تم اپنے کچھ حصے کو بچا لو اللہ کے اختیارات سے تمہیں ٹوٹل سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اپنے آپ کو سبمٹ کرنا ہو سب پر اللہ کا قانون نافذ کرنا ہوگا اور اس کا پریکٹیکل کروا کے ہمیں بتا دیا جاتا ہے آج میں کیا ہوتا کہا کپڑے اتار دو اتار دی بدو نے کندورا اتار دی پینٹ شرٹ اتار دو شلوار قمیض اتر گئی دو چادریں لے لو بھائی کیوں نہیں کہتے کپڑوں کے ساتھ اسلام کا کیا تھا اللہ کہ جی اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے تو یہ تو مولوی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو بڑے کھلے دل والا جی اچھا اس کے بعد خوشبو نہیں لگانے بھائی خشبو والے صابن سے نہانا بھی نہیں کہہ رہا کہ اس سے اسلام ڈیمیج ہو جائے گا آرش ہل جائے گا میں خوشبو لگا لوں گا کیوں نہیں کہتے واقعہ معاملات میں تم کہتے ہو جتیں کرتے ہو دلیلیں مانگتے ہو وہاں کیوں نہیں مانگتے کا ناخون نہیں کاٹنا یار ناخن کاٹوں گا تو کیا ہوگا زمین اپنے مدار سے نکل جائے کیوں نہیں کاٹتے ہو? بڑے تم سائنس دان اور بڑی پی ایچ ڈی تم نے کی ہوئی ہے بڑے فلسفے میں تم نے ماسٹر کی ڈگری لی ہوئی ہے کیا فلسفہ ہے ناخن نہ کاٹنے میں تیری سائنس تو کہہ رہی ہے کہ اتنے ناخن بڑے ہوئے ہیں اور یہ سفر بھی اس قسم کا ہے کہ یہاں اتنی ڈسٹ ہے اور پتا نہیں کون کون سے جہاں جراثیم ہوں گے تو ناخنوں میں اکٹھے ہو رہیں گے یہ جی تو کاٹ دینے چاہیے صبح شام کاٹنے چاہیے وہاں اپنی سائنس کو کیوں نہیں لڑاتے تم پھر قربانی دے دی اب بال منڈاؤ پہلے منڈانا گنا تھا اب نہ منڈانا گنا جوں نہیں مارنی نہیں مارتے تم کتنے امن والے ہو اور کہتا ہے مسلمان نہیں مارنا اس کو تم گولیوں سے بھون کے رکھ دیتے ہو تم لوگوں کو تو یہاں بھی آرام پہنا کے رکھنا چاہیے تب تم شانت رہو گے جو مرے تو دم بندہ مار دو تو پوچھتا ہی کوئی نہیں یہ مسلمان اور یہ اسلام مسلم معاشرے میں بندے کا قتل ہو جائے کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کی قدر پتا کوئی نہیں کہ مسلمان کہتے کسی تو وہاں پریکٹیکل کروا کے دکھا دیا جاتا کہ تیرے ناخن پہ بھی اللہ کا حکم چلتا ہے اور ہم چلاتے ہیں کہ نہیں چلاتے ہیں؟ بالوں پہ بھی اللہ کا حکم چلتا ہے ہم چلاتے ہیں کپڑوں پہ بھی اللہ کا حکم چلتا ہے ہم چلاتے ہیں بیوی بی پہ بھی اللہ کا حکم چلتا ہے ہم چلاتے ہیں اور یہاں کے سب کچھ باہر تو نکل جاتے ہیں ہم لوگ وہ تیرا رب صرف مکہ مدینے میں تھا اور تو اس کا بندہ صرف منا میں تھا یہاں کے تو خدا ہو گیا بندہ نہیں رہا بہت خلوف میں کافی امن ہوگا سلامتی ہوگی جنگ بندی ہوگی تو تمام فرنٹیئرس پر ہوگی نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی ٹیک اٹ اور لیو اٹ آفتوں میں نونا بے بادل کتاب تک فرونا بے کچھ کو مانتے کچھ کو نہیں مانتے کوئی معائدہ بھی ایسے چل سکتا ہے آگے مثال دی ولا تتبیو خطوات وہ شیطان, شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو اس وہ بھی کچھ کو مانا تھا کچھ کو نہیں مانا تھا اور زیادہ کو مانا تھا تھوڑے کو نہیں مانا تھا اس نے کہا اللہ جہاں تک تیری بات ہے آج تک کرتا رہوں آگے بھی کروں تجھے سجدہ کرنے میں مجھے کوئی آر نہیں تو میرا خالق تجھے نہیں کروں گا تو کس کو کروں گا جگہ ہی کوئی نہیں اما آدم جہاں تک آدم کی بات ہے نہیں کروں گا مجھے اس کے تابع کرے گا میں اس کی نافرمانی کروں گا اسے میرے تابع کرے گا میں اسے برباد کر دوں گا اس کی اور میری نہیں بنے گی کبھی اللہ نے فرمایا پھر اپنی یہ جو سبمیشن ہے نا یہ میری عبادت ہے اٹھا کے اس کے منہ پر ماری یہ بھی لے جا روایات میں آتا ہے کہ زمین و آسمان کے چپے چپے پہ بلیس نے سجدہ کیا اتنا بڑا عبادت گزار ترقی کر کے جنات سے پروموٹ ہو گیا فرشتوں کا خطیب ہے خطیب الملائکہ اور جب رب کا جلال اور رب کی شان بیان کرتا تھا تو فرشتوں کو غشی آ جاتی دند کر بازی جاتی تھی ان کی رب کی شان تھوڑی ایک سجدہ نہیں کیا اس نے وہ بھی آدم کو نہیں کیا اور اللہ نے سارے اٹھا کے اس کے منہ پر مار دیے اور تو رب کو نہیں کرتا پھر بھی تو مسلمان ہے من تارا کا ہاتھ آد کفر اس نے چھوڑ دیا اس کو اس نے کفر کیا پھر بھی تیری مسلمانی میں کوئی فرق نہیں آتا وہ خطیب الملائکہ ابلیس بن گیا شیطان بن گیا ایک سجدہ نہیں کیا اس نے اور تو دن میں پانچ نمازیں کتنے سجدے بنتے نہ کرے پھر بھی تو سیدھا ڈائریکٹ فلائٹ ہے تیری جنت کوئی پوچھے گا نہیں تو یہ خدا فریبی ہے یا خود فریبی ہے یخادعون اللہ ان المنافقین یخادعون خادن اللہ و اللہ نے فرمایا یہ خدا فریبی نہیں یہ خود فریبی ہے یہ خدا کو دینا چاہتے ہیں مگر یہ خود دھوکے میں پڑے خود خلوفی سل کاف شیطان کی طرح بچا کر مت رکھو جہاں جہاں وہ کہتا ہے ویسا ویسا کرتے تم تمہارے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہونی چاہیے کہ یہ رب نے کہا یہ اللہ نے کہا ہے یہ اللہ کے رسول نے کہا ہے بہت بڑی دلیل ہے جب ان کا نام آ جائے ایزا قزا اللہ ہُوا رسول جب یہ دونوں کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں ان یا کون الحم الخیرا تو من امر ہم من ہم عبادت کے بارے میں نہیں کہ نماز کے بارے میں جب یہ کوئی فیصلہ کر دیں کہ وضو ایسے کرنا ہے اور غسل ایسے کرنا ہے اور سجدا ایسے کرنا ہے رقو ایسے کرنا ہے تو آدمی مان لے من امرحیم ان کے پرسنل افیئرز کے بارے میں ذاتی مان شادی بیاہ کے بارے میں حج پہ جو فیصلے ہوتے ہیں یہ پرسنل نہیں ہے احتقاف میں جو فیصلے ہیں یہ پرسنل نہیں ہے میری ذات سے نہیں ڈسکس کرتے ہو بتایا یہ جا رہا ہے کہ تیری کوئی چیز پرسنل نہیں ہے سب کچھ رب کا ہے اور سب سے جو پرسنل تیری ہے خطنے کروا دیے کہ نہیں کروا دی پیچھے وہ پرسنل اور رہ گے پیچھے کیا؟, کیا حکمت ہے اس میں تیری ہر چیز وہ ڈسکس کرتا ہے اور حق رکھتا ہے جب سود کے بارے میں انہوں نے کہا دلیل کوئی دلیل دیو جی میں ایک آدمی کو ایک سو دیتا ہوں وہ اس سے بزنس کر کے مجھے ایک سو پانچ دیتا ہے میں اسی سو سے اپنی تجارت کرتا ہوں شام کو مجھے ایک سو پانچ مل جاتے ہیں مجھے بتائیں اس میں حرام کیا ہے میں نے سو انویسٹ کیا ادھر بھی ادھر بھی یا میں نے خود محنت کیا ادھر دوسرے بندے نے محنت کیا مجھے تو ایک سو پانچ ہی ملے ہیں نا یہ مولوی کا فلسفہ سمجھ نہیں لگتا کہ یہ ایک سو پانچ حرام ہے اور یہ ایک جو ہے وہ حالانا یہ کیا ہے دلیل کیا ہے فرمایا دلیل یہ ہے احل اللہ او وحرم الربا اللہ نے یہ حلال کیا یہ حرام کیا کیا دلیل ہے اور کتے اور بکری کا قد ہے کہ جیسا ہوتا ہے یہ کیوں حلال کیا وہ کیوں حرام کیا دلیلیں مانگتے یحکم ما یوریت جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے سے کیسے, کیسے قانون بنے ہوئے کبھی جا کے ان سے پوچھنا نا یہ کیوں بنایا پھر جواب لے کے گھر نہیں آؤ گے بندوں سے پوچھنے کی تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں کہ اتنے لاجیکل قوانین کیوں بنایا رب سے پوچھتے ہو ماں قدر اللہ آپ کا قدرے تم نے اللہ کی قدر کو نہیں بیچا تم نے اللہ کو کوئی کلارک سمجھا وہ ملک ہے بادشاہ مالک الملوک ہے احکم الحاکمین ہے یہ چھوٹے چھوٹے حاکم ہیں پنیر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اس کی کائنات کی وسط تمہیں پتہ نہیں اور یہ پوری کائنات اس کے ایک ہاتھ پہ لپٹی ہوئی ہو وہ بادشاہ ہے اس سے پوچھتے ہوں سب سے بڑی دلیل کیا ہونی چاہیے اللہ نے کہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ہمارے لیے یہ دلیل اور جس بارے میں کہا ہے وہ ماننا ہے اور منوانا ہے خود ماننا ہے اور نیچے والوں سے منوانا ہے کو انفسکم و اہلی کم تو یہ جو تصویر اور نقشہ قرآن حکیم مسلمانوں کا پیش کرتا ہے ہم رمضان میں گزر رہے ہیں قرآن کے اندر سے اس کے ورق پلٹ پلٹ کے وہ تصویر دیکھتے ہیں جیسے کبھی البم آپ لے کے تو پلٹ کے دیکھتے ہیں پرانی تصویریں اپنی جوانی کے پھر روتے ہیں اندر ہی اندر قرآن کے ورق پلٹ کے مسلمان کی تصویر دیکھیں اور روئیں یہ کون اور میں کون ہوں یہ کہاں ملتا ہے دنیا مسلمان ہوتی ہے تو سب سے پہلا سفر مکہ مدینے کا نہیں کرتی پہلے پاکستان آتی ہے دیکھنے کے لیے انہیں پتا کہ اسلام کے نام پر ایک ملک بنا اصلی وہیں ملے اصلی مسلمان وہیں ملے گا جس میں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لوگوں کو تو آپ کے بارے میں اتنی امیدیں کیسا مسلمان ہے مسلمان تو وہ ہستی ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس سے آنکھیں بند کر کے معاملہ کر لو اس سے معاملہ کر رہے ہو تو سمجھ لو اللہ اور رسول سے معاملہ کر رہے ہو. اور جس طرح وہ دھوکہ نہیں کرتے یہ بھی دھوکہ نہیں کرتا یہ ان کے قوانین کا پابند ہے اسی لیے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسلمانوں کے لشکر میں سے ادنا سپاہیں بھی کسی کو پناہ دے دے تو سپاہ سلار کو وہ پناہ ماننی پڑے اور کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ وہ اشخاص جن کے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے اور یہ طے ہو گیا کہ جب بھی وہ ملے دشمنوں کا سپاہ سالار جب بھی ملے اس کی گردن مار دینی ہے اور وہ بندہ وہ سپاہ سالار جو شکست کھا میں میدان جنگ سے بھاگا ہوا ہے کسی عام سپاہی کو پکڑ کے کہتا ہوں مجھے پنا دے دو اور وہ سپاہی اپنی سادگی میں اس کو پناہ دے دیتا ہے ابو عبیدہ اپنا جرہ دزلہ چالان اشرم مبشرہ اس آدمی کو پکڑ لیا جاتا ہے گردن ماری جانے لگی تو وہ کہتا ہے مجھے مسلمان نے پناہ دیا آپ کے سپاہی نے پناہ دی ہوئی فورن روک جائے پوچھا کوئی آدمی اس کو پنا دیپاہ جی کرا دی میں نے اس کو پناہ دی اور میں اس نے پناہ دی تو ہم نے بھی پناہ دی مسلمان وہ ہستی ہے کہ اس کے ساتھ معاملہ کرو تو آنکھیں بند کر کے معاملہ کر لو دھوکا تمہیں نہیں ملے گا اس لیے کہ نہ اللہ دھوکا کرتا ہے نہ اس کے بندے دھوکا کرتے ہیں ابھی آپ کو میں مثال دوں گا لیکن پہلے سن لیجئے کہ عمر فاروق رضی رضیلہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں غیر مسلموں کے مسلمانوں جیسے کپڑے پہننے پر پابندی کیوں لگائی ہوئی تھی بڑا عجیب فیصلہ لگتا ہے اپارتھڈ کہ جی غیر مسلم ویسے کپڑے نہ پہنے جیسے مسلمان پہنتا ہے اور اگر پہنے تو ایک ایکسٹرا پٹی کالے رنگ کی وہ باندھ کے رکھیں تاکہ پتا چلے کہ یہ غیر مسلم ہے اور کوئی پردیسی ان کے ساتھ معاملہ کر کے دھوکہ نہ کھا جائے مسلمان جیسے کپڑے دے کے آخری بند کر کے سودا نہ کرے سمجھے میرے سامنے غیر مسلم ہے اور اپنی گارنٹیز لے کر سودا کرے مسلمان سمجھ کے آخری بند نہ کر لے یہ اس وجہ سے تھا. اور آج حالت یہ ہے کہ میڈ ان جاپان کی چیز فوراً ہاتھ اس طرف بڑھتا آنکھیں بند کر کے لے لیتے ہوں. کافروں نے بنائی ہے ایک نمبر ہونی ہے میڈ ان پاکستان اور لال موچے دی ہونی دو نمبر ہونے کیوں یعنی اتنا گرنا کسی نے کہا کہ پستی کا حد سے گزرنا دیکھے اور اسلام کا گر کے نہ دیکھے ہم کہاں پہنچ گئے مومن تو وہ ہستی ہے ماں ابو عنیفا رحمت اللہ علیہ ملازم کو بتا کے گئے کہ یہ کپڑا اتنے اتنی قیمت کا ہے چلے گئے کوئی پردیسی آیا آ کے کپڑا لے گیا وہ ان صاحب نے کپڑا مہنگا دے دیا کپڑے میں کوئی نقص تھا اور انہوں نے اسے کہا تھا کہ کپڑے کا نقص بتانا اس کو اور پھر اسے بتانا کہ جی اصل قیمت اس کپڑے کی یہ ہے مگر چونکہ اس میں یہ نقص ہے لہٰذا ہم اس کو کم قیمت پر ڈیمیج ہے کم قیمت پر ہم بیچ دیں اس بندے نے اصلی قیمت پر بیچ دیا عیب اس کو نہیں بتایا اب امام بب نے فار احمد اللہ نے پہلا کام یہ کیا کہ اس ملازم کو ڈسمس کر دیا دوسرا کام یہ کیا کہ تحقیق کی فلاں کافلہ کہاں سے آیا تو چلا کہ جی مدینے سے آیا مدینے چلیں پہنچے نماز پڑھی وہی وہ کپڑا پہنے ہوئے ایک بندہ مسجد نبی میں نظر آیا اس کے پاس گئے سلام دعا کی یہ کپڑا کہاں سے لیا آپ نے پتا چلا عراق گئے تھے تو وہاں سے لے کے آئے کہنے لگے جی میں وہی وہ بندہ ہوں جس کی دکان سے آپ نے یہ کپڑا خریدا تھا یہ کپڑا آپ کو مہنگا دے دیا گیا تھا اس کپڑے میں یہ نقش تھا اب آپ کی مرضی آپ اپنی پوری قیمت واپس لیتے اور کپڑا مجھے واپس دے دیا اور آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس میں سے یہ پیسے جو ایکسٹرا تھے فالتو تھے وہ ہم آپ کو واپس کرتے یہ ہے مسلمان کی تجارت ایسا تاجر ملتا ہے مارکیٹ میں کوئی مسلمان مسئلہ یہ ہے کہ بات ہوئی ہے یا یو لذینا آمنو من اور ایمان والو اب ایمان لے بھی آؤ ٹائٹل تو لگا لیا تم نے بھائی اب اندر بھی لے آؤ دکان ہوتی ہے نا لائسنس آدمی بنواتا ہے تو پہلے اس کا لگانا پڑتا ہے وہ نیون سائن وہ اس کا بورڈ لگانا پڑتا ہے پھر اس کا فوٹو لے کے بل دیا جاتا ہے تو پھر جا کے فوٹو, اگلا پروسیس چلتا ہے اب تمہارا فوٹو بن گیا ہے بھائی بورڈ کافی عرصہ ہوا چالیس سال ہو گیا ہے بورڈ لگا ہوا ہے اب اندر کچھ ڈال بھی دو تھوڑا یا آم این آم این بورڈ لگانے والوں اندر کچھ رکھو ابھی نہیں باہر لکھا ہوا ہے ایجنسی پاکستان میں یہ ہوتا ہے نا وہ لکھ دیتے ہیں وہ کالے سے برش کے ساتھ سیمنٹ ایجنسی وائٹ بجری سب کچھ ملتا ہے اندر جا کے دیکھیں کتی نے بچے دیے ہوئے ہوتے ہیں پتا نہیں کب سے بزنس چھوڑ کے وہ گیا ہوا ہے بےچار دیہاتوں میں سی قسم کی ہوتی ہیں اب ٹائٹل تو لگایا ہوا یہ مسلمان ہے یہاں دھیانت شرافت صداقت امانت پتہ نہیں کیا کیا سب کچھ پڑا ہوا ہے مگر اندر پتہ نہیں کتی نے بچے دیے ہوئے کہاں ملتا ہے یہ اد خلوف سلمی کا سارے کے سارے رمضان کا مہینہ ہے اس مہینے میں پروردگار نے یہ صلاحیت رکھی ہے قرآن پڑا جا رہا ہے یہ جلدوں کو نرم کرتا ہے طبیعتوں کو نرم کرتا ہے یہ میل کھولتا ہے میل اتارنی ہو تو پہلے گرم پانی میں رکھ کے اس کو کرتے نرم کرتے ہیں یہ میل کو نرم کرتا ہے کھولتا ہے ڈاکٹروں نے جوڑ ٹھیک جگہ لگانا ہو تو پہلے کچا کرتے ہیں اس کو یہ جوڑ کو کچا کر دیتا ہے چاہے غلط لگا ہوا تھا رمضان میں کچا ہو جاتا ہے ٹھیک جگہ بٹھانا چاہو تو بٹھانا چاہو تو بیٹھ جاتا ہر بری عادت گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اس مہینے میں چھوٹ جاتی ہے اسی لیے تو جنت میں جاتا ہے جبرائیل نے کیا کہا بڑا ہی بدبخت ہے وہ بندہ جس کی زندگی میں رمضان آئے جنت میں نہ جائے اس کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہو سکتا ہے بگڑا ہوا اسی لیے تو کہا ہر عادت چھوٹ سکتی اگر آپ چاہیں تو دوپہر کا کھانا بھی چھوٹ سکتا حکیم سعید نے کہا نا زندگی بھر میں نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا صبح کھاتا ہوں شام کھاتا ہوں اور اس نے ایک بڑی بات پیاری بات کی کہ قرآن و حدیث میں کہیں بھی دوپہر کے کھانے کا ذکر نہیں ملتا جنت میں بھی تمہیں دوپہر کا کھانا نہیں ملے گا ولا ہوں فیا بکرا تنیا یا صبح ملے گا شام کو. چاہو تو دوپہر کا کھانا بھی چھوڑ سکتے ہو اور صحت کے لیے بہترین چیز درمیان کا کھانا وبال ہے میرا صبح پیٹ بھر کے کھاؤ چار پراٹھے کھا لو لیکن صبح کھاؤ شام کھاؤ میرے دیکھو بھی درمیان میں اسے مل بھی جائے گا تھوڑی شانتی امن بھی آ جائے گا اس میں بلڈ کو بھی تھوڑی سی سہولت مل جائے گی یہ بھی جو ہماری زندگی کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی لازمی چیز ہے دوپہر کا کھانا یہ بھی اگر تم چاہو تو چھوٹ سکتا ہے اور یہ چھوٹ جائے تو اتوار کا بھی پیر کا روزہ بھی آسانی سے رکھ سکتا ہے تو جمعرات کا روزہ بھی آسانی سے رکھ سکتا ہے یا ہمیں بیج کے روزے بھی آسانی سے اور زیادہ مصیبت جو ہے وہ درمیان کے کھانے ہی تو ہے قرآن حکیم میں بار بار جہاں بھی ذکر ہے صبح اور شام کا تو ہر چیز چھوٹ سکتے سگریٹ چھوٹ سکتا ہے نسوار چھوٹ سکتی ہے شراب چھوٹ سکتی ہے اگر چھوڑنا چاہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں اگر تم جنگ بند کرنا چاہو تو گھر والے بھی مومن ہوئے ہوئے ہوتے ہیں ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے اور اس میں اگر تم بیج لگاؤ گے تو اس موسم میں اگے گا تو طے کر لیں کہ ہم نے اس رمضان میں جی فلاں فلاں بیٹھ کے آپ حساب لگائیں فلاں فلاں جگہ خرابی اور ہم نے ہم نے دیکھا بعض وہ ہوتے ہیں جو صرف پانی سے دھل جاتے ہیں بعض وہ ہوتے ہیں جو سرف سے صاف ہو جاتے ہیں بعض داغ وہ ہوتے ہیں جن کے لیے بلیچ ڈالنا پڑتا ہے کلوریکس میں پھر اس کو پھر بعض وہ ہوتے ہیں کہ فوری کلوریکس لگاؤ تو اتر جاتا ہے بعض وہ ہوتے ہیں کہ تھوڑی دیر اس کو کلوریکس میں رکھنا پڑتا ہے کون سا داغ کہاں پہ لگا ہوا ہے اور کتنا وہ ڈھیٹ انیڈ اسٹیبن کتنا ہے اس حساب سے قرآن کی بلیچ لگاؤ یہ قرآن بلیچ کا کام کرتا ہے داغوں کو دھوتا ہے جا تویا تعداد مانا چارج بڑھتی ہے تو آگے کام زیادہ ہوتا ہے پہلی چیز یہی پہلا جو یہ کام کرتا ہے زیادہ تمہیں دوسری چیز وہ اعلیٰ رب رب پر توکل ہوگا تو آدمی پھر باقی رسیاں کاٹتا ہے ورنا اسے وہ ڈراتے رہتے ہیں یہ کر دیا تو پھر کیسے تجارت چلے گی یہ کر دیا تو روٹی کہاں سے کھاؤں گا یہ کر دیا تو فلاں کیا ہو جائے گا جب رب پر تو کر لیتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ سا... کوئی چیز اسے ڈراتی نہیں یہ تو ہو گیا ہمارا آج کا موضوع چاند منٹ ایک اور موضوع پر لینا چاہتا ہوں بہت پرانا ادھار ہے یہ اب چونکہ پچھلے جمعے کو میرے خیال میں پچھلے جمعے کو یا پچھلے جمعے سے درمیان میں ایک صاحب نے بات کی تھی کہ مسلح پہ آپ جب بیٹھے ہوتے ہیں تو نیچے آپ کے مسجد نظر آ رہی ہے ایک دفعہ پہلے ایک آدمی نے مجھے کہا تھا کہ جب آپ سلام پھیر کے مسلے پہ بیٹھتے ہیں تو آپ پلٹ کے تو آپ مسجد کے اوپر چلے جاتے ہیں جو مسلے کے اوپر مسجد بنی ہوئی ہے آپ اس پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں اس وقت ذہن میں آئی چیز پہ بات کریں گے لیکن پھر وہ بات نکل گئی کوئی اور موضوع آ گیا ہو یہ کافی سال پہلے کی بات اب یہ بات آئی تو میں بات کرنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ مسلح پہ مسجدیں بنانا ٹھیک نہیں ہے یہ غلط ہے یہ ہمیں اٹریکٹ کرنے کے لیے چائنا والے بنا دیتے ہیں ترکی والے بنا دیتے ہیں اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جانواز اگر آپ خریدنا چاہیں تو وہ خریدیں جو صرف کارپٹ ہو اس کے اوپر کوئی مسجد وسجد نہ بنی ہو اس کا ثواب کوئی نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو مسلح پہ بنی ہوتی ہے نہ وہ مسجد نبوی ہے اور نہ وہ بیت اللہ ہے اور ان کا احترام واجب کوئی نہیں ہے بیت اللہ بھی وہی ہے مسجد حرام بھی وہی ہے اور مسجد نبوی بھی وہی ہے یہ بت پرستی ہے اور بت پرستی یہیں سے شروع ہوئی پہلے آپ نے ایک تصویر بنا دی پھر اس تصویر کا آپ نے احترام بھی کرنا شروع کر دیا تو وہ احترام ادھر منتقل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا پہلے ابراہیم کا بنایا بت علیہ والا نبی نے سلا تو سلام بت بنایا پھر ظاہر اب کون مائی کا لال ابراہیم کی توہین کر دے اس لیے کہ وہ ابراہیم کا سیمپل ہے جیسے یہ آپ نے داغے سے بنا دیا تو مسجد نبی بن گئی جی؟ اور وہ کالا سا ٹھپا لگا دیا تو وہ بیت اللہ بن گیا جب بت توڑنے کی باری آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بت دوسروں سے توڑائے ابراہیم کا بت خود توڑا کل کوئی یہ نہ کہے کہ محمد کے ابا لگتے تھے نا نہ ہمت نہیں پڑی ہاتھ نہیں ٹھہرا توڑنے کو دوسروں سے توڑوایا اپنے ہاتھوں سے ابراہیم کا بت توڑا اور فرمایا اللہ انہیں برباد کرے ابراہیم اس چیز سے بری تھے جو انہوں نے کیا بت پرستی سی کا نا اب دیکھیں یہ جو چھوٹا سا ہے اس سے زیادہ بڑا اگر باہر ہم بنا دیں کالا سا بنا دیں کالے پتھروں کا بنا دیں اسی ڈیزائن کا بنا دیں اسی طرح اس کے اندر ہوتام بھی رکھ دیں ہم اسی طرح کا دروازہ بھی اسی طرح کا گلاب ڈال دیں ہم بن گیا کعبہ کے نہیں بن گیا اور اس کا احترام جائز ہوگا یا گنا ہوگا بتائیے گناہ ہے کہ سواب ہے گناہ ہے یہ داغے سے بھی بنا ہوا اس کا احترام بھی گناہ ہے یہ بیت اللہ نہیں احترام بیت اللہ کا ہے اور اگر تو اس کا کرتا کرتو کچھ نہ کچھ پرسنٹیج تو اس کو بھی دے رہا ہے نا تو اس کو بھی تو وہ مان رہا ہے بڑی مثالیں ہیں حضرت موسا علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک مسئلہ آیا ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا کسی ندوی عالم سے ندوا کے فاروق تحصیل تھے تو کسی نے پوچھا ان سے کہ یہ جو تازیا نکالتے ہیں شیعہ لوگ اب دیکھیں وہ بھی کہا جا وہ گھوڑا حضرت امام حسین کا گھوڑا سفید تھا وہ سفید گھوڑا رینج کرتے موٹا تازہ کھلاتے پلاتے ہیں اس کو ویسے اس کے اوپر گرین چادر ڈالتے ہیں ویسے ہی کمان لٹکاتے ہیں اس کے ساتھ وہ اسی طرح جس طرح آپ نے مسلے پر بنایا ہو ان کا تھوڑا سا بڑا ہے پھر اس کو وہی وہ احترام دیتے ہیں جو حضرت امام حسین کے گھوڑے کو دیتے ہیں حالانکہ گھوڑا گھوڑا ہوتا ہے کسی کا بھی ہو وہ کسی کا نا خر حسہ مکہ رفت خر باشد علیہ السلام کا گدا اگر مکہ بھی آ جاتا تو گدا ہی رہتا یار آج ہی ہو جاتا تو وہ پھر ہم سننی لوگ پھر بچے اس گھوڑے کے نیچے سے گزارتے کالی کھنگ لگ گئی ہے جمڈے نے احترام کرتے ہیں نا آپ اس کو غلط کہتے ہیں کہ نہیں گئے شرک ہے نا وہ گھوڑا کل ٹانگے میں جتا ہوا ہوگا یہ مسلح پرانا ہو جاتا دوپہر پھینک دیا جاتا شرک یہی سے آتا ہے اور اسلامی رستے بند کرتا ہے بیت اللہ وہی ہے ان پتھروں کی قیمت بھی تب تک ہے جب تک اس میں لگے ہوئے ہیں وہاں سے کٹ کے ہٹ جائیں تو کوئی قیمت نہیں ہے ان کی نفا نقصان ہے انگوٹھے میں بھی لگاؤ گے تو شرک ہو جائے گا وہ تب تک قیمتی ہے جب تک اس گھر قیمتی گھر میں لگے ہوئے ہیں وہ جگہ قیمتی ہے کابا جگہ کا نام ہے آج اگر اس کو کوئی حدم بھی کر دے تو طواف جاری رہے گا نماز ادری پڑی جائے گی بات اس مکان کی ہے وہ جو پتھروں کا ہے وہ تو پن پوائنٹ کرنے کے لئے بتایا گیا ہے تو انہوں نے پوچھا کہ جی اس یہ کا کیا کرنا چاہیے جو حضرت تمام حسین کا وہ لے کے چلتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ندوی عالم جیسے انہوں نے کہا کہ اس میں شرکت جائز نہیں ہے انہوں نے کہا جی اس کو ٹانگ لاتے مارنا اور تھوکنا اور اس کو توڑ پھوڑ کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز انہوں نے کہا کہ جائز نہیں کیوں کہنے لگے کہ نام کس کا لگا ہوا ہے نام سہتلا کا نام لگا ہوا ہے تو آپ کو اس کو تھوڑی سی تو رسپیکٹ دینی چاہیے وہاں ایک وہ آدمی بیٹھا ہوا تھا جو علماء جو کے پاس صرف بیٹھا کرتا تھا عالم نہیں تھا اور تھوڑی دیر پہلے بحث ہی ہو رہی تھی کہ دیوبند والے زیادہ جو ہے وہ گہرے عالم ہیں یا ندوا والے زیادہ گہرے ہیں تو وہ صاحب تانا دے چکے تھے کہ وہ جو چارپائی پہ بیٹھ کے دھوتیاں باندھ کے وہاں پڑھاتے ہیں وہ کیا جانے ڈیپتھ کیا ہے علم کی یہ لوگ جو آپ کو پتا ہے دارالدوا جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک سجا سجایا اور جدید مدرسہ تھا ان لوگوں کا کیا پتا شاہ کشمیری دوتی بانگھ کے جناب علی بیٹھے ہوئے اس پہ باندھ کی چارپائی پہ اور درس حدیث ہو رہا ہے وہ یہ چند منٹ پہلے یہ بات ہوئی تھی وہ بندہ اٹھ گیا اس نے کہا اتنی ہی آپ کے علم کی ڈیپتھ میں عالم نہیں ہوں میں صرف ان کے پاس کبھی کبھی بیٹھتا ہوں لیکن ایک بات میں آپ کو کہتا ہوں کہ وہ جو بنی اسرائیل نے بچڑا بنایا تھا اس پہ کس کا نام لگا تھا اللہ موسا نے احترام کیا تھا کیا فرمایا ون زور الا الاح کا اللہ جی ضلط آ کے فن لانو ہرر کن سمان سے دیکھ ہم اس کو آگ لگائیں گے پھر ہم اس کا پاؤڈر بنائیں گے فن پھر اس پاؤڈر کو ہم دریا میں ڈال دیں گے فرمایا سنبھال کے کوئی نہیں رکھا حضرت موسی علیہ السلام نے کہ رب دا نام لگایا چلو کپڑے سٹ چھڑوتے پر سنبھال کے رکھو بھا اتنی آپ کے علم کی ڈیپ تھی تو نام جس کا لگا لو اصل بت پرستی شروع ہی نہیں احتراموں سے تو ہوئی ہے مکے میں کون سے بت تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت نوح علیہ السلام کا نوح علیہ السلام کے بیٹے کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وہ سارے پیاروں کے اور ان کے پیچھے چونکہ شخصیتیں تھیں اور وہ ان کا جو ڈیو رسپیکٹ تھی وہ ان کو دیتے تھے اس لیے وہ کہتے تھے مکافر کیوں پہلی تو بات یہ ہو گئی کہ یہ بیت اللہ نہیں ہے یہ مسجد نبی نہیں ہے اور اس کا احترام واجب نہیں ہے کرو گے تو گناگار ہو ایک بات دوسری بات یہ ہو گئی کہ مسلمان اس مسجد سے افضل ہے یہ مسجد مسلمان کے لیے بنائی گئی ہے یہ بیت اللہ مسلمان کے لیے بنایا گیا یہ مسلمان سے افضل نہیں ہے ان اوالا بی تین وہ لوگوں کے لیے بنایا گیا اور جو چیز جس چیز کے لیے بنائی جاتی ہے وہ چیز اہم ہوتی ہے گاڑی آپ کے لیے بنائے گی آپ اہم ہے یا گاڑی اہم ہے اینک آپ کے لیے بنائے گی یا آپ اہم ہیں یا اینک اہم ہے گھر آپ کے لیے بنایا گیا آپ اہم ہیں یا یہ گھر اہم ہے دیکھیے اس کی دلیل کیا ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا بلال حبشی کو چڑھایا چھت پر بیت اللہ کے بلال کے قدم کہاں ہیں بیت اللہ کی چھت پہ بیت اللہ بلال کے قدموں کے, قدموں کے نیچے ہے ایک بندہ کہتا ہوں شکر ہے میرا پیو مر گیا کالے کان جان دینا نہیں دن تھا کہتے چڑھ کے میرا باپ بہت اچھا تھا اس سے پہلے مر گیا ہے کہ اس کالے کبے کو بیت اللہ کی چھت پر دیکھے ان کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی کہ غلام اور وہ تو اندر کسی کو نہیں جانے دیتے تھے یہ اوپر چڑھ گیا چاروں کونوں پر پھر کے جان بلال نے دی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سابت ہوئی کوئی چیز کے کوئی نہیں ثابت ہوئی حدیث سنیے حدیث قدسی ہے اللہ فرماتا ہے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہمیں مسلمان کی قدر کوئی نہیں پر نہ بھیڑ بکریوں کی طرح نہ مارے ہمیں فرمایا فرمایا لم میرا معافی سما کے والا زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب دم میرا تباہ کر دیا جائے ڈسٹرائے کر دیا جائے اور اس میں کیا ہے رب کا ارش بھی ہے رب کا ارچ بھی اس میں شامل ہے وہل کابا اور کابا کو ڈیمولش کر دیا جائے ظال کا ایس رو اللہ من قتل اللہ کے نزدیک یہ مومن کو قتل کرنے سے کم بات ہے تمہیں مسلمان کی قدر کوئی نہیں پتا مسلمان چیز کیا ہے مسلمان اللہ کے عرش سے بھی افسر ہے اس لیے کہ یہ اللہ والا ہے اللہ اس کے دل میں بستا ہے مسجدوں کو چوم چوم کے رکھتے ہو بات وہی ہوئی امام زین العابدین سے حج کے سیزن میں کچھ لوگ آئے مسئلہ پوچھنے کے لیے تو آپ کو پتہ ہے آدمی پہچانا جاتا ہے اگر تھوڑا سا یہاں اس معاشرے میں رہتا ہو تو پہچان لیتا ہے کہ یہ عمانی ہے اور یہ عراقی اور یہ مصری اور یہ فلسطینی پتہ چل جاتا آدمی کو فوراً نہیں پہچانے جاتے تو فلکینی نہیں پہچانے جاتے تو انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ حضرت جو مر گئی ہے خارج کر رہے تھے جو مر گئی ہے تو اس کا کیا کرنا تو انہوں نے دیکھا تو فیس ریڈنگ سے انہیں پتا چلا کہ بندہ عراق کی آپ نے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو کہنے لگا کوفے سے آئے آپ مسکرائے آپ نے فرمایا نبی کے نواز سے کو تو تم لوگوں نے ضبع کر دیا جو کا مسئلہ پوچھنے آ گئے مسلح پہ بنی ہوئی چائنا کی بنائی ہوئی دھاگے کی مسجد کا احترام کرتے ہو جس کے اندر رب رہتا ہے اس کو گولیاں مارتے ہو ایک ایک مرلہ زمین کے لیے قتل کر دیتے ہو تمہیں قدر نہیں پتا اس ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسلمان ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا بھول جائے تو اس کا ذبیہ حلال ہے کیوں رمایا اس کے منہ سے نکلے نہ نکلے دل میں اللہ ہے